الحمد لله نحمده ونسرعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكر وليه ونعوذ بالله من شروع أنفسنا ومن خجعات أعمالنا من يحضر الله فلا مذللا ومن يحضر الله فلا حاضيلا ونشهد أن لا إله إلا الله وحبه لا شريك له فنشهد أن سيدنا ومولانا محمداً عبده ورسوله عما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الصبيين بسم الله الرحمن الرحيم فَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَكِينٍ إِلَىٰ صَلَاسِلَ وَنُخْرِجُهُ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ والله مبارك على محمد وعلى آل محمد كما بات على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وإنك حميد مجيد حدود أيها سيدري آخرين حضور آئے تو سرے آخری میں شپا گئی دنیا اندھیروں سے نکل کر روشنی میں آ گئی دنیا مجھے چیروں کا زنگ اترا سفے پہ نور آیا بجے چیروں کا زم اترا سفے پہ نور آیا حضور آئے تو انسانوں کو جینے کا شرور آئے معزمائے کرام میں نے نہایت واجب ال کے احترام بزرگوں مسلک و سنت و جماعت احمد سے تعلق رکھنے والے نوجوان دوستوں اور بھائیوں میں نے آذرات کی خدمت میں پرانے کریم کی دو آیتیں تلاوت کی یہ دو آیتیں میں نے اس وجہ سے تلاوت کی ہیں کسی بھی تعمیر کو سمجھ نہ ہو اس کی بنیاد کو سمجھنا ضروری ہے بنیاد درست نہ ہو عمارت کبھی بھی درست نہیں بنتی عمارت اگر مضبوط رکھنی ہے تو بنیاد کا مضبوط ہونا بہت زیادہ ضروری ہے انسان انسان کا مقصد انسان کی مستقل تربیت کی رسولوں کی آمد ہم سنتے بھی ہیں بیان بھی کرتے ہیں اسی عنوان پر میں نے آپ کی خدمت میں کچھ خوشگوش شروع کو کر لی میں نے آپ کی خدمت میں دو باعث تلاوت کی ہیں پہلی آیت میں اللہ رب الزت نے یہ بات سمجھائی کہ ہم نے انسان کو مٹی سے بنایا دوسری آیت میں یہ بات سمجھائی کہ انسان کے بدن میں ہم نے روح کو ڈالا تو گویا انسان دو چیزوں کا نام ہے نمبر ایک بدن نمبر دو روح یہ جسم اور روح ان کے مجموعے کا نام انسان ہے لیکن اس میں جو جسم ہے اللہ نے اس جسم اور بدن کو مٹی سے بنایا ہے اور اس بدن میں روح کو آسمان سے نازل فرمایا ہے چونکہ اللہ نے بدن اور جسم کو مٹی سے بنایا جسم اور بدن کو غذا چاہیے جسم اور بدن کو بیمار ہو تو دوا چاہیے روح کو غذا بھی چاہیے روح بیمار ہو اس کو دوا بھی چاہیے چونکہ اللہ نے بدن کو مٹی سے بنایا ہے لہذا بدن کی ضرورت کے لیے بدن کی غذا کو بھی مٹی سے پیدا فرمایا ہے بدن بیمار ہو جائے دوا چاہیے کیونکہ بدن سو مٹی سے بنایا تو بدن کی دوا بھی مٹی سے بنائی ہے انسان کے جسم میں جو روح ہے اس کو خدا نے آسمان سے نازل کیا اس روح کی غذا بھی آسمان سے نازل کی ہے اگر یہ روح بیمار ہو جائے دوا چاہیے توجو کہ روح آسمان سے نازل فرمائی تو روح کی بیماری کے لیے دوا بھی اللہ نے آسمان سے نازل فرمائی تو جسم مٹی سے بنایا جسم مٹی سے بنایا تو جسم کی دوا اور غذا مٹی سے بنائی روح کو آسمان سے نازل کیا روح کی غذا اور دوا بھی آسمان سے نازل بھی ہے اللہ رب العزت نے انسان کو دو چیزوں سے بنایا اب توجہ میری طرف رکھے نمبر ایک بدن سے نمبر دو روح سے بدن کو مٹی سے بنایا بدن کی غذا اور دوا بھی مٹی سے بنائی روح و آسمان سے نازل فرمایا تو روح کی غذا اور دوا بھی آسمان سے نازل فرمائی اس آسمانی غذا اور دوا کا نام بڑی ہے توجہ رکھنا بدن کو مٹی سے بنایا بدن کی غذا اور دوا بھی مٹی سے پیدا کی روح و آسمان سے نازل فرمایا تو روح کی غذا اور دوا کو بھی اللہ نے آسمان سے نہ فرمایا اگر بدن بیمار ہو جائے تو پھر بدن کو طبیب چاہیے اگر بدن میں جو ہنستے ہنستے متوجہ کر تو اس کی وجہ یہ ہے میں بیان کے درمیان نہ تو نعرے لگواتا ہوں میں بیان کے درمیان سبحان اللہ کہلواتا ہوں میں نے تسلسل سے بات کہنی ہے اور میرے بیان کی مجبوری یہ ہے اگر آپ نے مسلسل نہ سنا تو آپ کو سمجھ نہیں آنا بیان اس لیے میں خود متوجہ کرتا ہوں میں آپ بیان توجہ سے سمجھے تھا کہ آپ کو بات سمجھ آ جائے میں حرض کر رہا تھا اللہ نے انسان کو پیدا فرمایا اب اگر انسان کا بطن بیمار ہو جائے اس بدن کو علاج کے لیے طبیب چاہیے اگر انسان کی روح بیمار ہو جائے اس روح کو علاج کے لیے طبیب چاہیے بدن کے طبیب کو ڈاکٹر اور حکیم کہتے ہیں اور روح کے طبیب کو نبی اور رسول کہتے ہیں بدن کے طبیب کو ڈاکٹر اور حکیم کہتے ہیں اور عرو کے طبیب کو نبی اور رسول کہتے ہیں اور یہ دنیا میں طے شدہ امر ہے کہ طبیب جس مرض کا معالج ہوتا ہے اگر وہ خود اس مرض میں مبتلا ہو جائے یہ کیونکہ اس طبیب کا عیب ہے اس اس طبیب سے لوگ اپنے مریض کا علاج نہیں کراتے میں سمجھانے کے لیے مثال لیا کرتا ہوں اگر میں آپ یہاں یا کراچی گفتگو کے لیے آیا اور آپ مجھے فرمائیں ہمارے ان بزرگوں کے لیے دعا فرما دیں بیمار ہیں میں پوچھتا ہوں ان کی بیماری کیا ہے آپ کہتے ہیں استحال کہ اور پیکر کے مریض ہیں یہ تو ہمارے یہاں سرگودا آپ ان کو لے کر آؤ ہمارے بہت اچھا حکیم ہے وہ پھر کا علاج کرتا ہے آپ کہتے ہیں دعا لے کر بھیج دیں نگو جی پہلے اس کی نبز چیک کریں گے پھر ان کو دوا دیں گے ہمارا طویل نباز ہے آپ اپنے بزرگوں کو لے کر ہمارے یہاں کشیف لائے ہم نے آپ کو متب پہ بتا دیا آپ متحب پہ بیٹھے ہیں اور تھوڑی دیر بعد حکیم صاحب اٹھے اور پھر واپس آئے دس منٹ کے بعد اٹھے اور پھر آئے دس منٹ بیٹھے اور پھر اٹھے آپ نے کسی سے پوچھا یہ حمیم صاحب بار بار اٹھتے کیوں ہیں دس منٹ سے زیادہ سکھتے کیوں نہیں وہ اور نکالی اس لیے کہ یہ پیشک کے مریض ہیں پھر دس سال سے بیماری کے اندر مبتلا تلا ہے ایمان کے ساتھ بتاؤ آپ کراچی سے سفر کر کے گے اس طبیب سے اپنے بزرگوں کے پیشک کا علاج کرائیں گے آپ نے کہنا تو دادا ابو آدھے گھنٹے بعد جاتے ہم پریشان ہیں یہ چیز دس منٹ بعد جا رہے اس سے کیا علاج کرانا یہ میں نے مثال آپ کو ہنسانے کے لیے نہیں دی بات سمجھانے کے لیے دی ہے کہ طبیب جس مرض کا میں تو کر رہا تھا کہ آپ اس سے علاج نہیں کرائیں گے اس لیے پتہ چلا طبیب جس مرض کا معالج ہو اس مرض میں مطلع ہونا طبیب کا عیب ہے توجہ رکھیں ڈاکٹر اور حکیم امراض جسمانیہ کے معالج ہیں جس مرض کا علاج کریں اس مرض میں مبتلا ہونا یہ ڈاکٹر حکیم کا عیب ہے پیغمبر اور رسول نبی یہ امراض روحانیہ کے معالج ہیں لہذا نبی کا روحانی مرض میں مبتلا ہونا یہ نبی کا عیب ہے روحانی مرض کا نام گناہ ہے پیغمبر گنا کے علاج کے لیے آتے ہیں اگر نبی خود گنا کرے تو یہ پیغمبر کا ایب ہے نوبت کے پاس کون سا مریض گنا جائے گا علاج کرانے کے لیے اس لیے طبی جس مرض کا معالج ہو اس مرض میں مبتلا ہونا طبیب کا ایب ہے نبی چونکہ امراض روحانیہ کا معالج ہے اس لیے نبی کا روحانی مرض میں مبتلا ہونا یہ ایب ہے لہذا اللہ نبی کو روحانی مرض میں مبتلا نہیں ہونے دیتے بلکہ اللہ نبی کو گنا سے پاک رکھتے ہیں اور نبی کو گنا سے بچا کے رکھتے ہیں یا وہ سنت والجماعت کا نظریہ ہے پیغمبر معصوم ہوتا ہے اس کا معنی یہ ہے اللہ نبی سے کبھی بھی گناہ ہونے نہیں دیتے اعلان نبوت سے پہلے اعلان نبوت کے بعد ولوک سے پہلے اور بلوق سے کے بعد اللہ نبی کو ہمیشہ گناہوں سے بچاتے ہیں اور نبی کو اللہ ہر گرف کبھی چھوٹے اور بڑے کسی بھی قسم کے گناہ میں مبتلا نہیں ہونے دیتے یہ ہمارا نظریہ ہے اب ایک بات سمجھ لیں کیونکہ نبی امراض جسمانیہ کے معالج بن کے آتے نہیں اس لیے پیغمبر پر اگر جسمانی مرد آ جائے یہ پیغمبر کا ایگ نہیں ہے یہ نبی کا نقص نہیں ہے باقی انبیاء کو جا خود ہمارے نبی جو صرف نبی ہی نہیں نبی جو المبیا بھی ہیں نبی ہی نہیں سید الانبیاء بھی ہیں نبی ہی نہیں امام الانبیاء بھی ہیں ہمارے پیغمبر صد مبارک میں دست ہوا ہے ہمارے پیغمبر کو اگر کسی نے پتھر مارا تو آپ کے پاؤں مبارک سے خون نکلا ہے ہمارے پیغمبر کا دانت مبارک شہید ہوا ہے رخصاط مبارک سے خون نکلا ہے ہمارے پیغمبر نے پیٹ سے پتھر باندھے ہیں پتھر کے اندر وہ گلا ہوئے ہیں حتہ کے جو نے جادو کیا ہے ہمارے پیغمبر کے بدن پہ اس جادو نے اثر بھی کیا ہے میں سمجھانا یہ چاہ رہا ہوں ہمارے پیغمبر بھی اگر جسمانی مرض کے اندر مبتلا ہو جائیں یہ ہمارے پیغمبر کا عیب نہیں ہے نبی کا عیب امراض روحانیہ میں مبتلا ہونا ہے اللہ ہمیشہ اپنے نبی کو گناہوں سے پات رکھتے ہیں یہ میں نے اپنی وجہ بیان کی ہے کہ نبی معصوم کیوں ہوتا ہے نبی گناہ کے پاس کیوں ہوتا ہے اس کی وجہ اگلی بات میں ایک اور کہتا ہوں کہ پیغمبر معصوم ہے معصوم ہونے کا معنی یہ ہرگز جد نہیں نبی گناہ سے بچتا ہے علماء جانتے ہیں معصوم اس میں فائل نہیں ہے معصوم اس میں مفغول ہے اس کا معنی یہ نہیں ہے نبی گناہ سے بچتا ہے معصوم کا معنی یہ ہے اللہ نبی کو گناہ سے بچاتے ہیں بچنا پیغمبر کے ذمے نہیں خدا نے لگایا بچانا خدا نے اپنے ذمے لگایا ہے تو نبی کے ذمے بچنا ہی لگایا نبی کے ذمے اللہ نے اپنے ذمے نبی کو گناہ سے بچانا لگایا ہے اللہ کے ذمے نبی کو گناہ سے بچانا کیوں ہے توجہ سے بات سمجھنا اللہ کے ذمے نبی کو گناہ سے بچانا کیوں ہے اس کی وجہ یہ ہے نبی اعلان نبوت خود نہیں کرتا اللہ نبی سے اعلان نبوت کرواتا ہے نبی اپنے سر پہ خود تاز نبوت نہیں رکھتا اللہ نبی کے سر پہ تاج نبوت سجاتا ہے اگر نبی اعلان نبوت خود کرتا تو گناہوں سے خود بچتا کیونکہ خدا نے اعلان نبوت کروایا ہے لہذا خدا ہی نے نبی کو گناہوں سے بچایا ہے تو جو اللہ نبی کے سر پہ تاج نبوت سجاتا ہے وہ اللہ اپنے نبی کو ہر قسم کے گناہوں سے بچاتا ہے اس کی وجہ میں مثال دے کر سمجھاتا ہوں اگر تین سال کا بچہ جو چلنے کے قابل ہو وہ سردی کے موسم میں ننگے پاؤں باہر نکل جائے وہ سردی کے موسم میں بغیر سویٹر اور جرسی پہنے وہ باہر آ جائے گرمی کے موسم میں ننگے پاؤں جوتا اتار کے سڑک پر دوپہر کو آ جائے اس بچے کو کوئی نہیں کہتا تو دنیا میں کیوں آیا تھا صحت کا خیال کیوں نہیں رکھتا گرمی سردی سے کیوں نہیں بچتا اس کو کچھ کچھ نہیں کہتا اس کی ماں سے کہتے ہیں کہ تم نے اس بچے کا خیال کیوں نہیں کیا ہمارے یہاں کہتے ہیں تجھے بیٹا جنگنے کا شوق تھا سنبھالنا اس کو کس میں تھا سنبھالنا تیری دل ہے سنبھالنا میری دن تو نہیں ہے اس کی وجہ اگر یہ بچہ دنیا میں خود آتا تو گرمی اور سردی سے بچنا اس بچے کے ذمے تھا یہ خود آیا نہیں ہے اس کو ماں نے جنا ہے تو جس ماں نے بچے کو جنا گرمی اور سردی سے بچانا اس ماں کے ذمے ہے اگر یہ بچہ سردی اور گرمی میں نہ بچے الزام بچے پہ نہیں لگتا الزام بچے کی ماں پہ لگتا ہے اعتراض بچے پہ نہیں ہوتا بچے کی ماں پہ ہوتا ہے اس بچے کو ڈانٹ نہیں پڑتی بچے کی ماں کو ڈانٹ پڑتی ہے تو انہیں سنبھالا کیوں نہیں گرمی سردی سے بچایا کیوں نہیں کیوں بچہ آیا نہیں ماں نے چنا ہے بالکل کسی طرح نبی اعلان لبوبت کرتا نہیں خدا کرواتا ہے اگر نبی نے اعلان نبوبت کیا ہوتا تو بچنا نبی کے ذمے ہوتا نبی نے اعلان کیا نہیں خدا نے کروایا ہے تو جو اللہ نبی سے اعلان نبوبت کرواتا ہے اس نبی کو اللہ خود ہر قسم کے گناہوں سے بچاتا ہے اس کی مثال اور سمجھے آپ کے علاقے کا ایک ایم ایل اے ہے میرے علاقے کا ایم ایل اے ہے ایک ایم پی اے ہے آپ کے علاقے کا یا میرے علاقے کا یہ ایم ایل اے اور ایم پی اے اگر خود اسمبلی میں نہیں جاتا ایک ایم ایل اے ایم پی اے کو میں اور آپ اسمبلی میں بھیجتے ہیں اس کا مطلب کیا ہے ایم این اے ایم پی ایس سلیکشن سے نہیں بنتا ایم این اے ایم پی ایس الیکشن سے بنتا ہے اگر یہ ایم این اے اسمبلی میں چلا جائے اور آپ حکومت سے لان تان کریں اور حکومت کو کوسے کہ تم نے کرپٹ بنا ایم نے کیوں بنا دیا ہے حکومت کہے گی ہم نے نہیں بنایا تم نے بنایا ہے ہم نے ٹکٹ دیا تم نے چنا ہے ووٹ تم نے دیے ہے تم نہ دیتے تو اگر آدمی الیکشن سے اوپر آئے تو اس پر اعتراض نہیں حکومت سے ہوتا ہاں اگر کوئی آدمی الیکشن کے ذریعے نہ آئے خاص ہمارے یہاں جیسے کوٹے کی سیٹیں ہوتی ہیں اس میں حکومت کسی کو نام زد کرے اور بندہ کرپٹ ہو ہر الزام حکومت سے آتا ہے کہ تمہیں یہی بندہ ملا تھا بلا الیکشن اوپر لانے کے لیے تمہیں یہی بندہ ملا تھا اس کوٹے کی سیٹ کے لیے کیوں یہ کرپٹ آدمی تھا تم نے اس کو سیٹ کیوں دی ہے تو الیکشن سے آئے ایک رات حکومت سے نہیں عوام پہ ہوتا ہے سلیکشن سے آئے ایک رات عوام کے نہیں حکومت پہ ہوتا ہے نبی الیکشن سے نہیں بنتا نبی سلیکشن سے بنتا ہے اگر نبی مخلوق کے الیکشن سے بنتا اور پھر نبی گونا کرتا اعتراض مخلوق پہ ہوتا کہ نبی تم نے چنا ہے جیسے کہ مخلوق کے الیکشن سے نہیں خالق کی سلیکشن سے بنتا ہے اب نبی گنا کرے اعتراض خالق پہ ہوگا آپ نے نبت کے لیے اسے چنا جو گناہ کرتا ہے آپ نے نبوت کے لیے اسے چنا جو, جو گناہ کرتا ہے اس لیے چونکہ نبی سلیکشن خدا سے نبی بنتا ہے تو اللہ اس نبی کو ہر قسم کے گناہ سے بچانے سے ہے میں سمجھا یہ رہا تھا نبی معصوم ہے یہ ہمارا قیدا ہے نبی سے اللہ گناہ ہر قسم نہیں ہونے دیتے اللہ نبی کو ہر قسم کے گناہ سے اللہ نبی کو ہر قسم کے گناہ سے بچاتے ہیں میں اور وجہ کہنے لگا ہوں کہ نبی معصوم ہوتا ہے اس کی وجہ پہلے یہ بات سمجھ لیں ہم نبی کا کلمہ کیوں پڑھتے ہیں پیغمبر پیمان کیوں لاتے ہیں تو سمجھ آئے گا پیغمبر معصوم کیوں ہوتا ہے ہم نبی کا کلمہ کیوں پڑھتے ہیں اس کی دو وجہ رے نشیل فرما لیں ہم نے نبی کا کلمہ کیوں پڑھا اس کی وجہ یہ ہے اللہ نے ہم کو پیدا کیا خالق نے ہم کو بنایا وہ ہمارا مالک ہے تو جس خالق نے ہمیں پیدا کیا اس خالق کی ہدایات کے مطابق زندگی گزارنا یہ ہمارا ہماری ذمہ داری بنتی ہے کیوں میں آسان لفظوں میں کہہ کرتا ہوں دو لفظ نشین فرما لیں ایک لفظ ایجاد ہے اور ایک لفظ تخلیق ہے تخلیق کی میں کیا فرق ہے عدم سے وجود میں لانا اسے خلق اور تخلیق کہتے ہیں اور موجودات کو جمع کر کے نیا ڈیزائن دینا اسے ایجاد کہتے ہیں اسے تخلیق میں کہتے یہ لوہا یہ پیدا اللہ نے کیا ہے لیکن اس لوہے سے مائک یہ اللہ نے نہیں یہ انسان نے بنایا ہے لوہا خدا نے پیدا کیا انسان نے اس اللہ کے پیدا کردہ لوہے کو ایک نیا ڈیزائن دے دیا ہے اسے ایجاد کیسے ہیں تو وہ کمپنی جو کسی چیز کو ایجاد کرے اس چیز کو اس کمپنی کی ہدایات کے مطابق استعمال کرنا پڑتا ہے آپ دکان پہ جائیں یہ ہم نے گڑی خریدی ہے اس کی کتنی ورنی ہے راجی ایک سال لیکن شرط یہ ہے اس کو پانی میں لے کر نہ جانا پانی ملے کر چلے گئے مہینے بعد خراب ہو گئے وہی وارنٹی ایک سال کی ہے دکان والا کہتا ہے ہماری ہدایت بھی تھی اس کو پانی میں نہ ڈبونا تم نے ڈبو دیا وارنٹی ختم ہو گئی اس کا مطلب یہ ہے کہ مجھے اپنے ایجاد پہ پابندیاں لگاتا ہے اس کو یوں رکھنا ہے تو خالد اپنی مخلوق پہ پابندی نہیں لگا سکتا کہ میری مخلوق کو تم نے استعمال یوں کرنا ہے میں سمجھانے کے لیے بات اب کرتا ہوں دیکھے آگ ہے یہ پیدا اللہ نے کی ہے لیکن اگر آنکھ بیمار ہو جائے علاج اللہ نہیں کرتے پھر علاج کے لیے ڈاکٹر کو پیدا فرمایا وہ آنکھ کا علاج کرتا ہے تو جو ڈاکٹر آنکھ کا علاج کرے آنکھ میں موتیا پڑ گیا اس نے علاج کیا ڈاکٹر اپریشن کرتا ہے شبز پٹی باندھ دیتا ہے اوپر کالا چشمہ لگا دیتا ہے اور کہتا ہے پندرہ دن تک تم نے کسی کو بھی نہیں دیکھنا ہر بندہ کہتا ہے ڈاکٹر نے بالکل ٹھیک کیا ہے ڈاکٹر کی بات ماننی چاہیے یہ بات ہمیں سمجھ نہیں آتی کہ جس ڈاکٹر نے آنکھ کا علاج کیا وہ کہے کسی کو بھی نہیں دیکھنا تو لوگ کہتے ہیں ٹھیک ہے اور جس اللہ نے آنکھ کو پیدا کیا وہ صرف کہ نہ محرم کو نہیں دیکھنا تو کہتے ہیں یہ ظلم ہے یعنی علاج کرنے والا پابندی لگائے تو حق ہے اور پیدا کرنے والا پابندی لگائے تو اسے کوئی حق نہیں ہے پیدا کرنے والا پابندی لگائے تو اسے کوئی حق نہیں ہے وہ ظلم اور زیادتی ہے اور ڈاکٹر کو بندی لگا دے تو بالکل انصاف کا ٹکاوا ہے اسے حق ہے اس نے ایک گھنٹہ پریشن کیا ہے میں بات سمجھا جی رہا تھا، ہم مخلوق ہیں اور خالق کی بات ماننا مخلوق کے ذمہ ضروری ہے لیکن خالق کی بات مخلوق ماننے تو کیسے مانے اس کے لیے دو چیزیں ضروری ہیں یا تو خالق کی ذات کو دیکھے یا خالق کی بات کو اگر دیکھے بھی نہ اور سنے بھی نہ تو خالے کی بات کو مان نہیں سکتے یہ دنیا کا ضابطہ ہے کسی کی بات کو ماننے کے لیے یا اس کو دیکھنا ضروری ہے یا اس کو سننا ضروری ہے دیکھے بھی نہ سنے بھی نہ اور پھر بات نہ ماننے کوئی اس کے اعتراض نہیں ہے میں مثال دیتا ہوں بات آپ کو سمجھ آئے میں بیان کر رہا ہوں دوران بیان مجھے پانی چاہیے تو میں کہتا ہوں مولانا صاحب مجھے پانی دو اب یہ پانی لے آئیں گے میں پانی پی لوں گا میں جب تو بیان چلتا رہے یا کل بھی نہ ٹوٹے مجھے پانی بھی مل جائے اب میں پانی مانگتا نہیں ہوں میں ایسے اشارہ کرتا ہوں اشارہ اب یہ سمجھیں گے کہ پانی مانگ رہا ہے مجھے پانی دے دیں گے اب بتاؤ میرا اشارہ بھی نہ دیکھے اور میری بات بھی نہ سنے اور پھر مجھے پانی نہ دیں تو اعتراض کی بات تو کوئی نہیں ہے میں کہتے مجھے پانی دو یہ سن بھی رہے ہیں پھر بھی نہیں دیتے آپ کو یار آپ مولانا صاحب کی بات نہیں سن دے وہ پانی مانگ رہے ہیں میں اشارے کر رہا ہوں آپ کہتے ہیں مولانا صاحب کو دیکھ نہیں دے وہ پانی مانگ رہے ہیں آپ میرے ساتھ نبینا بندہ بٹھا لو وہ میرا اور کانوں سے بہرا بٹھا لو میں کہانی لاؤ وہ نہیں لاتا میں اس کو تھپڑ مارتا ہوں پانی کیوں نہیں لاتا آپ نے کہا مول صاحب عقل سے کام لے وہ کان سے بہرا ہے وہ تیری بات کو سنتا ہی نہیں ہے پانی کہاں سے دے گا میں پھر اس کو اشارہ کرتا ہوں پانی لا وہ نہیں لاتا میں اس کو پھر کاٹتا ہوں پانی کیوں نہیں لایا آپ کہتے ہیں عقل سے کام لے وہ آنکھوں سے دیکھتے نہیں بیچارا تیرا اشارہ دیکھے تو پانی دے معلوم ہوا کہ میری بات ماننے کے لیے ضروری ہے یا مجھے آپ دیکھیں یا مجھے آپ سنیں اگر دیکھے بھی نہ سنے بھی نہ تو میری بات پر عمل کیسے کریں گے اگر خالق کی بات کو مانیں تو ضروری ہے یا خالق کی ذات کو دیکھیں یا خالق کی بات کو سنیں ہم آنکھ سے خالق کو دیکھ نہیں سکتے دنیا میں کان سے خالق کو سن نہیں سکتے دنیا میں تو پھر خالق کی بات کیسے مانیں گے تو اس کے اللہ نبی بھیجتے ہیں اس لیے کہ اعتراض تمہارا ختم ہو جائے ہم نے خالق کی ذات کو دیکھا بھی نہیں خالق کی بات کو سنا بھی نہیں جو نبی اللہ بیچتے ہیں یا وہ خالق کو دیکھ لیتے ہیں یا خالق کی بات کو بلا واسطہ یا بل واسطہ سن لیتے ہیں اور ہمیں پھر بتا دیتے ہیں نبی نہ ہو ہم خالق کی بات کو مان سکتے ہی نہیں نہ دیکھ سکتے نہ سن سکتے تو بات کیسے مانے اس لیے اللہ نبی کو بیچ ہیں یا وہ خالق کو دیکھتے ہیں یا وہ خالق کو سنتے ہیں بلا واسطہ یا بل واسطہ اور پھر ہمیں بتا دیتے ہیں یہ معاملہ آدم سے لے کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک تھا لے کر یہ معاملہ نبیوں کا تھا وہ خالق کو سن لیتے یا ہمارے محمد صرف نبی نہیں نبی الانبیاء ہے ہمارا نظریہ ہے ہمارے نبی نے صرف یہ نہیں کہ خدا کو سنا ہے ہمارے پیغمبر نے خدا کو سنا بھی ہے خدا کو دیکھ بھی ہے اللہ خدا کو سنا بھی ہے اور خدا کو دیکھا ہمارے ہمارے خدا کو سنا بھی ہے سننے والی بات کو لوگ مان لیتے ہیں یہ ہمارے نبی نے سنا ہے دیکھنے والی بات بعد لوگ انکار کر دیتے ہیں کہ یہ ہمارے نبی نے خدا کو نہیں دیکھا اگر ہم سے پوچھو دیکھا ہے تمہاری میں روایت ہے, فلا حدیث پاک کی کتاب میں ہے حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ ان محمدن قدر اللہ کے نبی نے خدا کو دیکھا ہے, بن مالک کی روایت ہے رضی اللہ عنہ حضور قدر النور میں نے نور اعظم کو دیکھا ہے تو لوگ انکار کے لیے اتنا آسان سا راستہ اختیار کرتے ہیں کہ آپ کو سب کا تعجب ہوگا ہم نہیں مانتے کیوں نہیں مانتے کاجی اس لیے نہیں مانتے کہ آپ کی یہ حدیث فلاں آج کشو کے خلاف ہے لہذا ہم نہیں مانتے اور پہلے آپ سے منوا لیں گے اچھا آپ بتاؤ قرآن بھی ہے حدیث بھی ہے پہلا نمبر کس کا ہے آپ سب نے کہنا ہے قرآن کا ہے دوسرا کس کا ہے آپ سب نے کہنا ہے حدیث کا ہے پھر وہ کہیں گے اچھا اگر حدیث قرآن کے خلاف ہو جائے تو کس کو لوگے آپ سب نے کہنا ہے قرآن کو لوگے حدیث قرآن کے مطابق ہو تو لے لیتے ہیں قرآن کے خلاف ہو تو نہیں لیتے یہ بات آپ کو سمجھا کے پھر انہوں نے کہنا ہے یہ ریپر شیخ حطریہ نے لکھا ہے اللہ نے خدا کو دیکھا ہے لیکن یہ بات قرآن کے خلاف ہے کیوں قرآن کریم میں ہے لا قدر کوئی آنکھ بھی خدا کو نہیں دیکھ سکتی اور یہ حدیث قرآن کے خلاف ہے شیخ بھی انسان ہی ہے ان سے कौन सी غلطی نہیں ہو سکتی وہ कौन का بھول نہیں سکتے یہ ساری تمہیدیں بنا کر کہہ دیں گے حدیث قرآن کے خلاف ہے لیکن تو جملہ یاد رکھے اللہ کی قسم حدیث हो پیغمبر ہو قرآن کے خلاف ہو ایسا ہر گر نہیں ہو سکتا ہر ہاں کبھی قرآن کے خلاف ہوتی نہیں البتہ نظر آتی ہے کیا قرآن کے خلاف نہ ہو اور نظر آئے پہلے نظر سے نظر کا علاج کروائے قرآن کے خلاف نظر نظر نہیں آئے کی کے پاس علم کی دست گاہ بھی ہے اہل نظر کی خان کا بھی اہل علم کی دست گاہ بھی ہے اہل نظر کی خان کا بھی ہے ہم نے کہا قرآن کے خلاف ہرگز نہیں ہے ایک نوجوان کو میں نے کہا بھائی اللہ تمہیں ہدایت دے اور جنت میں جگہ کا فرمایا ہم بس دعائیں تو دیتے نہیں ہیں جانی کی دعائیں دیتے ہیں اللہ تمہیں ہدایت دے اور جنت میں جگہ دے تاجی آمین اور عامر بھی جو کہ اسی کہتے ہیں اسے کہا جی آمین میں نے کہا اللہ تمہیں جنت میں لے جائے تو جنت میں جا کے اللہ کو دیکھو گے تاجی ضرور دیکھیں گے میں کہ جی کیوں دیکھیں گے تاجی ترم جی میں روایت موجود ہے کیا سکہ کی کتاب ہے رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم کا اشاد ہے اہلِ جنت جنت میں خدا کو دیکھیں گے میں نے کہ اس حدیث کو تو میں ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں مجھے کہتا جی کیوں میں نے کہ قرآن کے خلاف ہے قرآن میں اللہ خود بالکل ابسارو کوئی آنکھ بھی خدا کو نہیں دیکھ سکتی تو تم کیسے دیکھے گا یہ حدیث قرآن کے خلاف ہے جب اپنے خلاف آئی تو پھر فور آیت میں طویل ہوگی اس آیت کا مانا یہ ہے کہ تم زمین پہ رہتے ہوئے اللہ کو نہیں دیکھ سکتے میں زمین پہ رہتے ہوئے نہیں میں تو جنت میں جا ہمارے نبی نے زمین پہ رہتے ہوئے دیکھا ہے ہم بھی تو کہتے ہیں ارش پہ جا کے دیکھا ہم بھی تو کہتے ہیں ارش پہ جا کے دیکھا ہے ہم نے کب تک زمین پہ دیکھا ہے تم جنت پہ جا کے دیکھو تمہاری حدیث قرآن کے خلاف نہیں ہے ہمارے ندی ارش پہ جا کے دیکھے تو ہماری حدیث قرآن کے خلاف ہو گئی ہے اپنی باتیں تو طویل کر لی اور جب تمہاری بات یہ طویل کرنے کے لیے تیار نہیں ہے ایسا ایک شخص جو ہماری طویل کو نہیں مانتے حضرت حکیم الامت مجدد الملت مولانا مولف علی نبر العمر سے نبینہ تھا حضرت سے کہا میں نے تم سے مناظرہ کرنا ہے اور میں کس بات سے تم امام ابو کے مقلد ہو تم میں طویلے کرتے ہو میں تم سے مناظرہ کروں گا حکیم الامت خانی فرمان لگے تم مجھ سے کرو گے میں تم سے مناظرہ نہیں کروں گا کہ میں تم سے مناظرہ کرنے کا فائدہ کوئی نہیں اس نے کہا جی کیوں فائدہ نہیں ہے پر کچھ فائدہ نہیں ہے اس نے کہا کیوں نہیں ہے پر اگر تجھے میں دلیل سے قائل کر بھی لوں تجھے ہدایت مل بھی جائے تو پھر بھی کوئی فائدہ نہیں ہے دری کیوں فائدہ نہیں فر تجھے ہدایت مل گئی بھی نے پھر بھی جاننے میں جانے تو تجھے سمجھانے کا کیا فائدہ آپ کیسی بات کرتے ہیں ہدایت ملی پھر بندہ جنت میں جاتا ہے زمرہ ہو تو جہنم میں جاتا ہے اور سائن فرمانے کی نہیں تجھے ہدایت مل بھی گئی نا تو نے پھر بھی جاننے میں جانا ہے تجھے سمجھانے کا کچھ فائدہ نہیں تو کیا دری کیوں فرمائیں تیرے بارے میں اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ تجھے ہدایت ملی تو پھر بھی جاننے میں جانا ہے اس نے کہا میں فرمایا ہاں نے کہا کون سی ہے من کا منفی حاضی جو دنیا میں اندھا ہے وہ قیامت کو بھی اندھا ہوگا تو اندھے لوگ تو جنگ بھی نہیں جائیں گے تو تجھے مناظرہ کر کے سمجھانے کا کیا فائدہ ہوا کیا چاہیے حضرت اس آیت کا مطلب یہ ہے اور میں تعویل نہیں کرنی یہ وہ ریفا کا کام ہے کرنا ما نیفا کا کام ہے تو نے طویل نہیں کرنی اس نے کہا جی کیوں فرمایا تو طویل نہ کر پھر جنت میں جا کے دیکھا طویل نہ کر پھر جنت میں جا کے دیکھا اس نے کہا جی مجھے مسئلہ سمجھ آ گیا فرما یہی تو ہم کہتے ہیں یہ کہ تعویل ہوتی ہے ضرورت پڑتی ہے تجھے ضرورت پڑ گئی ہے نا اگر ضرورت پڑ جاتی تھی وہ بھی طویل فرما لیتے تھے جب اپنی بات ہے تو پھر فوراً لوگ طویل کرنے کے اس لیے کہ خالق کو نہ دیکھا نہ خالق کو سنا ایسی ذات چاہیے جو خالق کو دیکھے یا خالق کو سنے ہم یہاں نماز پڑھنا چاہتے ہیں مولانا صاحب مسلح پہ کھڑے ہیں بجلی موجود نہیں ہے یہاں مسجد بہت بڑی ہے اب بتاؤ جو مسجد کے حال میں ہے نماز ہو جائے گی آواز سن رہے ہیں جو مسجد کے برامدے میں ہیں ان کی نماز کیسے ہوگی تاجی دیکھ لیں گے میں نے کہ دیکھیں گے تب جب کھڑے ہوں گے سجدے میں کیسے دیکھیں گے امام صاحب اٹھ گئے ہیں یہ بتاؤ باہر سین والوں کی نماز کیسی ہوگی اب آپ کو چاہیے کہ درمیان میں مقبر ہو امام کی بات سنے اور آپ کو سنائے یہ درمیان میں نہ ہو نماز ادا کرنا مشکل ہے اسی طرح اللہ کی بات ماننے کے لیے ضروری ہے درمیان میں ایسی ذات ہو جو اللہ کی سنے ہمیں سنائے ہمارے محمد صرف اللہ کی سن کر نہیں سناتے تھے بلکہ خدا کو سنا بھی ہے اور خدا کو دیکھا بھی ہے ایک وجہ دوسری وجہ یہ فرمائے کہ پیغمبر کا کلمہ پڑھنا کیوں ضروری ہے ہم نبی پر ایمان کیوں لاتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم نبی کا کلمہ اس لیے پڑھتے ہیں کہ اللہ کیونکہ خالق اور مالک ہے اللہ فرمائیں گے تو میری بندگی کرو بندگی کا معنی جو حکم میں دیتا تم اس پہ عمل کرو جو بات میں کہو اس پہ عمل کر کے تم دکھاؤ لیکن اس میں الجھن یہ پیدا ہوگی اللہ رب العزت فرما دیں گے تم نماز پڑھو اللہ فرما دیں گے تم روزہ رکھو اللہ فرما دیں گے تم حج کرو اللہ فرما دیں گے کہ تم یہ عبادت کرو اگلا مرحلہ ہوگا اگر ہم اللہ کی بات سن بھی لیں تو میرا مسئلہ ہوگا اللہ نماز پڑھے تو کیسے روزہ رکھے تو کیسے حج ادا کریں تو کیسے اب یہ کیسے باقی ہے اس کے لیے اللہ فرماتے ہیں لقت کار لگن کی رسول اللہ اس وقت درمیان میں ایسی ذات چاہیے کہ جب اللہ فرمائے نماز پڑھو اللہ پڑھ کے دکھائیں گے نہیں کہ تم نماز ایسے پڑھو اللہ فرمائیں گے روزہ رکھو روزہ رکھ کر دکھائیں گے نہیں کہ تم ایسے روزہ رکھو اللہ فرمائیں گے حج کرو حج کر کے دکھائیں گے نہیں تم حج ایسے کرو درمیان میں ایسا بندہ چاہیے جب اللہ فرمائے کہ نماز پڑھو وہ پڑھ کے دکھائے کہ ایسے پڑھنی ہے اللہ فرمائے روزہ رکھو وہ رکھ کے دکھائے کہ ایسے رکھنا ہے اللہ فرمائے حج کرو وہ حج کر کے دکھائے کہ ایسے کرنا ہے اس کا معنی یہ ہے کہ جب ہم عبادت کریں گے یہاں دو چیزیں چاہیے نمبر ایک اللہ کا حکم چاہیے نماز کا اللہ کا حکم چاہیے روزے کا اللہ کا حکم چاہیے حج کا اور دوسری ذات وہ چاہیے جو طریقہ بتائے کہ روزہ ایسے ہے نماز ایسے ہے حج ایسے ہے تو عبادت کے لیے ضروری ہے حکم خدا بھی ہو اور درمیان میں طریقے والا بھی ہو جو جس کا ہم نے کلمہ پڑھا وہ محمد مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وسلم تو ہماری عبادت تب بنے گی جب حکم خدا بھی ہو طریقہ مصطفیح. حکم خدا بھی ہو طریقہ مصطفیٰ بھی ہو ورنہ عبادت بن ہی نہیں سکتی ہم کلمہ پڑھتے ہیں لا الح اللہ محمد الرسول اللہ ہمارے تبلیغ والے ترجمہ کرتے ہیں کبھی سنا نے ترجمہ کرتے ہیں ہم نے کلمہ پڑھا ہے لا الہ الا اللہ محمد ال رسول اللہ اس کلمے میں اللہ سے وعدہ کیا ہے تیرا حکم مانیں گے آگے تیرے نبی کا حکم مانیں گے نہ تیرہ حکم مانیں گے تیر نبی کے یہ ہے یہ جو تبلیغ کا کلمہ ہے نا یہ ایسے عام نہیں ہے ترجمہ جو تفریق والے کلمے کا ترجمہ کیا ہے ایسے نہیں کہ سام سب چیز کی بات کہہ دی ہے یہ مشور ہے قرآن و سنت کا اللہ تیرا حکم مانیں گے تیرے نبی کے طریقے پر چلیں گے لا الہ الا اللہ کا نام حکم خدا ہے محمد الرسول اللہ کا نام طریقہ مصطفی تو عبادات میں حکم خدا بھی ہوتا ہے اور عبادات میں طریقہ مصطفی بھی ہوتا ہے حکم خدا بھی چاہیے طریقہ مصطفی بھی چاہیے اس لیے میں نے دوسری وجہ بتائی ہم نبی کا کلمہ کیوں بڑھتے ہیں اس لیے اللہ حکم دیں گے وہ طریقہ دے گا اب پچھلی بات پھر دیر میں رکھیں ہم نے کہا نبی معصوم ہے ہم پیغمبر کو معصوم کیوں مانتے ہیں بھائی عبادت تو ہوگی تب جب حکم خدا ہو اور طریقہ مصطفیٰ ہو اگر مصطفیٰ ہی طریقہ ٹھیک نہ دیں تو عبادت بنے گی کیسے اگر نبی کر کے دکھانے میں غلطی کریں تو بتاؤ عبادت بنے گی کیسے عبادت تو تبھی بنے گی جس طرح حکم خدا بھی ٹھیک ہو طریقہ مصطفیٰ بھی ٹھیک ہو طریقہ مصطفیٰ ٹھیک ہو اسی کا نام قسمت ہے اس لیے ہم کہتے ہیں کہ پیغمبر معصوم ہوتا ہے جس طرح اللہ کا حکم نبی تک پہنچے اس میں بھی کوئی غلطی نہیں ہوتی نبی جو طریقہ امت کو بتائے اس میں بھی غلطی ہرگز نہیں <تصحاب> خدا بھی اللہ کی منشا کے مطابق اور طریقہ مستفا بھی اللہ کی منشا کے مطابق میں نے اس لیے کہا کہ ہمارا نظریہ ہے کہ نبی معصوم ہے معصوموں نے معنی اللہ نبی کو ہر قسم کے گناہ سے بچاتے ہیں یہ ہمارا نظریہ ہے اس پر دلائل تو اور بھی ہے میں نے صرف تو جی پیش کی ہیں کہ نبی معصوم کیوں ہوتا ہے اب اس کا تھوڑا سا جائزہ لے لیں بہت سارے لوگ آپ کو فرمائیں گے کہ نہیں نبی معصوم نہیں ہوتا ہمارے پاس دلائل موجود ہے نبی معصوم نہیں ہوتا ہمارے پاس آئٹے موجود ہیں پھر آپ الجھن میں پڑ جائیں گے بھئی بھائی شاید کا کیا بنے حیب کا کیا بنے ایک دو آئے اور دلائب سے بات فرما رہے نمبر ایک اگر آپ کہیں گے نبی معصوم ہے تو کوئی بندہ آپ سے پوچھ لے گا اچھا یہ بتاؤ سب سے پہلے نبی کون سے ہیں آپ نے کہنا حضرت آزم اللہ نبی جنا خالی سلاد و سلام وہ آپ سے پوچھے گا آدم کو خدا نے پیدا کر کے کہاں رکھا آپ نے کہنا ہے جنت میں پھر جنت سے زمین پہ کیوں بھیجا آپ نے فوراً کہنا ہے وہ درخت کھانے سے منع کیا تھا وہ کھا لیا تھا تو پھر بھیجا تو اسی کا نام تو گناہ ہے خدا نے منع کیا آدم علیہ السلام نے کر لیا تو آپ کیسے کہتے ہیں نبی گناہ نہیں کرتا نبی سے غلطی نہیں ہوتی نبی کبھی ایسے کام نہیں کرتا اب آپ نے الجھن میں رہے ہیں ادھر دیوبند کا عقیدہ ہے ادھر قرآن کی آیت ہے تو یہ عقیدہ ان کا قرآن کے خلاف ہے ہر جس قرآن کے خلاف نہیں ہے کیا بات توجہ سے سمجھنا اگر کوئی بندہ کہے حضرت آدم نے باللہ گناہ کیا ہے آپ سینہ سان کر کہے حضرت آدم علیہ السلام نے کوئی گناہ نہیں کیا وہ آپ سے پوچھیں گے گناہ کیوں نہیں کیا آپ نے کہنا قرآنِ کریم میں ہے نہ آدم قلم ازما اللہ فرماتے آدم بھول گئے تھے اگر بھول کر تو بندہ کام کرے تو گناہ نہیں ہوتا تو جب بھول گئے ہیں پھر گناہ کیسے کہیں گے اگر یہ آدم علیہ السلام بھول گئے ہیں اور بھول جانا گناہ نہیں ہے تو پھر آپ ہمیں بتاؤ اللہ نے آدم کو زمین پر کیوں بھیج دیا اگر بھولنا گناہ نہیں تھا آدم اور حبا علیہ السلام کو جدا کیوں کر دیا یہ چالیس سال تک روتے کیوں رہے یہ دعا کیوں مانگتے تھے ربنا ظلمنا انفسنا وَاِلَّم تَفِلَّنَا مِنَ دعا کیوں مانگی ہے اللہ اصل کا بے حق محمد ان دماغی ہے اللہ ہم تر سے حضرت محمد کا وسیلہ دے کر دعا مانگتے ہیں ہماری خطا کو معاف کر دے اگر گناہ کیا تبھی تو دعائیں مانگی ہیں آپ بات اچھی طرح زیب نہیں فرما لیں آپ نے کہنا نہیں تعدم علسلام بھول گئے ہیں ان کا بھول جانا گنا تو نہیں تھا دا پڑی ہے 40 سال روز جو ہے جنت سے نکالا کیوں ہے یہ دعائیں کیوں مانگی ہیں جس کی وجہ ذہن میں رکھ لیں حضرت آدم نبی ہے حضرت آدم امر کی نہیں ہے نبی کا بھوت جاننا اور ہے اور امتی کا بھول جانا اور ہے نبی بھولے گناہ تب بھی نہیں ہے امتی بھولے گناہ تب بھی نہیں ہے لیکن امتی بھولے تو ڈانٹ نہیں ہے نبی بھولے اللہ ڈانٹ دیتے ہیں کیوں میں تم سمجھانے کے لیے بات کہتا ہوں ایک مسئلہ میں آپ سے پوچھتا ہوں آپ یہ بتاؤ اگر آدمی نے روزہ رکھا ہو اور روزہ رکھ کے وہ بھول کر کھا لے تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے नहीं। دیکھو, नहीं। دیکھو بڑی توجہ سے سوچ سمجھ کے جواب دینا آپ نے پھنس جانا ہے اگر آدمی روزہ رکھے روزہ رکھ کے بھول کر پی لے تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے کیوں نہیں ٹوٹتا بولو کیوں نہیں ٹوٹتا اس کا مطلب کہ بھول جانا معاف ہے نا اسے ہی نہیں ٹوٹتا اچھا پھر میں آپ سے پوچھتا ہوں اگر کوئی بندہ نماز پڑھ رہا ہو اور نماز پڑھتے ہوئے بھول کر باتیں کر لے تو کیوں اب معاف نہیں آپ کے گھر تو اور بھول جانا معاف ہے تو جب اس نے بھول کر نماز میں بات کر تو اب بھی تو بھولا ہی ہے نا اب تو معافی کیوں نہیں دیتے روزے دار بھولا تو گاجی معافی ہے اور نماز والا بھولا تو معافی نہیں ہے اس کی وجہ توجہ سے بات کمینا میں نے کہا آدم کا بھولنا نبی کا بھولنا ہے اور ہمارا بھولنا امت کا بھولنا ہے امتی اور نبی کی بھول میں فرق ہے امتی اور نبی کی بھول میں توجہ رکھنا بالکل فرق ہے جس طرح روزے دار بھولے تو ڈانٹ نہیں ہے گنا بھی نہیں ہے نمازی بھول جائے گناہ نہیں ہے لیکن ڈانٹ ہے دونوں میں فرق کیا ہے روزے نمازی کے دن میں صرف ایک کام ہے یہ نمازی دوران نماز غسل نہیں کر سکتا دوران نماز کچھ بھی نہیں ٹیلی فون نہیں سن سکتا جوان نماز کوئی کام نہیں کر سکتا صرف ایک کام اس کے میں ہے اتنے نماز میں اللہ سے بات کرنی ہے اور روزے دار کئی کام کرتا ہے روزے دار روزے کی حالت میں تلاوت بھی کرے گا روزے کی حالت میں وضو بھی کرے گا روزے کی حالت میں نماز بھی پڑھے گا روزے کی حالت میں وسل بھی کرے گا روزے کی حالت میں اسکول کالج مدرسے میں بھی جائے گا روزے کی حالت میں دکان پر بھی جائے گا کئی کام کرے گا تو نمازی کسم میں ایک کام ہے اللہ سے بات کرنا روزے دار کے ذمے کئی کام ہیں تو جس کسی میں کئی کام ہو اگر وہ ایک کام بھول جائے تو دانت نہیں پڑتی تو جس کسی میں ایک کام ہو وہ بھول جائے تو دانت پڑتی ہے آپ کیا مہمان آئے اور آپ اس کے لیے شامی کباب بنائیں اور ساتھ یہ چٹنی بھی بنا لیں اپنے بیٹے کو آپ کہتے ہیں کہ بیٹا دو سو روپیہ لو اور دکان پہ جاؤ اس میں بیس روپے کا پودینہ لے لو بیس روپے کا آپ یہ دھنیا لے لو کچھ کالی مرچی لے لو کچھ ہری مرچ لے لو اور بیٹا ساتھ ادرک بھی لے لو فلاں بھی لے لو اور یہ آپ انار دانا خوش بھی لے آؤ آپ اس کو آٹھ دس بتا دیے ہو گیا واپس آیا آپ نے شاپنگ بیگ یہ شاپنگ کھولا اس میں اناپ دانا نہیں تھا اناپ دانا نہیں ہے وہ کہتے ہیں میں بھول گیا آپ کہتے ہیں تجھے شرم نہیں آتی ڈانٹنا شروع کیا تو مہمان بھی کہے گا بھائی دس چیزیں لگائی تھی بچہ ایک چیز بھول گیا ہے کون سی قیامت ٹوٹ پڑی ہے کیوں اس کو ڈانٹتے ہو لیکن آپ کے گھر میں ساری چیزیں موجود ہیں آپ بیس روپے دیتے ہیں کہ بیٹا جاؤ یہ دکان سے پودینہ لے کر آ جاؤ وہ واپس آیا تو دھنیا لے کر آ گیا نے پوچھا کیا لایا کہتے دھنیا آپ نے کہا میرے خودینہ کہا تھا وہ کہتے بھول گیا آپ نے کہنا کچھ ایک کام تجھے کہا تو وہ بھی بھول گیا آدمی کے دس کام ہو ایک بھول جائے تو ڈانٹ نہیں ہے وہ کام ہو بھول جائے تو ڈانٹ ہے روزے دار کے وہ بھول جائے گنا بھی نہیں ہے ڈانٹ بھی نہیں ہے نمازی کے اللہ سے بات کرنا وہ بھول جائے گنا نہیں ہے لیکن ڈانٹ ہے کہ دوبارہ پڑھو اللہ سے آدم نبی ہے نہیں ہے ہر ایک کام تھا لا تازی شرا وہ اس کام کو بھی بھول گئے تو ایسے ہے جیسے نمازی بھول گیا ہے اللہ نے فرمایا تمہارے ذمے ایک کام تھا آدم تم وہ بھی بھول گئے گناہ تو نہیں تھا لیکن ڈانٹ پڑی آدم علیہ السلام رو پڑے اللہ مجھے معاف فرما دے میری شان کا تقاضہ یہ تھا میں نے بھولتا میں بھول گیا مجھے معاف فرما میں بھول گیا ہوں مجھے معاف فرما دے اب آدم علیہ السلام نے فرمایا میں بھول گیا میں نے غلطی کر لی ہے مجھے جرم ہو گیا آپ معاف فرما دیں وہ جو آدم علیہ السلام لفظ نقل کر رہے تھے اللہ نے ان لفظوں میں معافی دے دی ہم نے سمجھا کہ شاید گنا کر لیا ہے میں بات سمجھانے کے لیے ایک جملہ کر دیتا ہوں آپ کے ہاں کوئی مہمان ہم جیسا دیہات میں آ جائے مولانا صاحب پوچھے جی کیا پسند فرمائیں گے ہم غلطی سے کیا بیٹھے ہمیں جی خالص گرم ایک کپ دودھ چاہیے مولانا صاحب بچے کو بھیجے بے گھر جاؤ اس صاحبہ سے ایک پریپت مولوی آیا ہے اس کے لیے ایک کپ گرم دودھ کر کے دے دو نے شفقت کی گلاس کے شیشے کا دے دیا اس میں گرم کپ ایک دودھ کا کپ ڈال کے دیا بچہ آیا ٹھوکر لگی گر گیا بھی بھیڑ گیا اور اس کا وہ گلاس بھی ٹوٹ گیا اب بچہ کہتا ہے مجھ سے غلطی ہوگی مجھے معاف کر دے اس کا جا بیٹھ جا نہیں مجھے معاف کر دے کہتے تو نے خود توڑا ہے خود ٹکڑ لی ہے ساجی نہیں تو پھر کیوں معافی مانگتا ہے رجا بیٹھ جا وہ معافی مانگ رہا ہے استادی کا طرح قصور نہیں ہے ہم کہتے حضرت یہ بچہ سکی ہے اس والا ہے بڑا سمجھدار ہے اس کا گناہ تو نہیں ہے جان بوجھ کے توڑا نہیں ہے لیکن آپ اس کی تسلی کے فرما دیں کہ بیٹا جی تو اس سے غلطی ہے نا میں نے معاف کر دیا ہے وہ خوش ہو جائے گا تو شاہ جی کہہ رہے بیٹا یہ جو تم نے غلطی کی ہے میں نے معاف کر دیا وہ خوش ہو کے جاتا ہے تو جی نے معاف کر دیا اب آپ اس نے غلطی کر لی ہے اس نے غلطی کی نہیں تھی اس کے حوصلے کے لیے استاد نے فرما دیا غلطی نہیں ہے لیکن جسے تو غلطی کہتے ہیں میں نے اسے بھی معاف کر دیا نبی بھول جائے گناہ نہیں ہوتا اپنی شان کے مطابق وہ کہتے ہیں اللہ مجھے نہیں بھولنا چاہیے تھا میں نے گناہ کر بیٹھو اللہ کے نبی کو بات فرماتے ہیں یہ گناہ بنتا نہیں ہے لیکن جسے تو گناہ کہتا ہے ہم نے اسے بھی معاف کر دیا وہ نبی کی تسلی کے لیے نبی کے لفظ کو واپس نقل کر دیا جاتا ہے ہماری قوم سمجھتی ہے کہ شاید نبی سے گناہ ہو گیا تو میں یہ ارد کر رہا تھا آدم علیہ السلام کا بھول جانا یہ نمازی کا بھولنا ہے امتی کا بھولنا یہ روزے دار کا بولنا ہے جس طرح نمازی اور روزے دار کے بھول جانے میں فرق ہے امتی اور نبی کے بھول جانے میں فرق ہے امدی کے نبی کے معاملے کچھ الگ ہوتے ہیں دونوں میں فرق ہوتا ہے اس پر باتیں تو بہت ساری کی ہیں میں ایک چھوٹا سا واقعہ پیش کر دیتا ہوں مسئلہ بھی ہوگا واقعہ بھی ہوگا اور ایک اسٹال کا جواب بھی ہوگا میں بیرون سفر پر تھا وہ میرے پاس تبلیغ کے ایک جو ساتھی آئے تو انہوں نے کہا کہ ہمارا ایک چار ماہ لگایا ہوا ساتھی بگڑ گیا ہے تو آپ اس سے بات کریں تاکہ وہ ٹھیک ہو جائے میں نے کہا بھی میرا فن ہے تو میری ترتیب پر بات ہوگی آپ کی ترجیح پر نہیں ہوگی کیا مطلب میں نے کہا آپ چاہتے ہیں اس لڑکے سے بات کرو میں اس سے بات نہیں کروں گا جو ترتیب میں دوں گا اس ترقی پر بات کرو یا کہ کہ وہ کیسے میں نے کہا میں اس سے براہ راست بات کروں گا تو وہ مناظر بن کر آئے گا بات مانے گا نہیں میں پاکستان جاؤں گا باہر میسج چل جائے گا کالج کے لڑکے سے مولانا گومن صاحب کا مناظرہ ہوا اور مولانا ہار گئے اور لڑکے کو مطمئن نہ کر سکے میں اس کو کیا جواب دوں گا بھی ہوا گیا ہے لہٰذا پھر کیا کریں میں نے کہا پندرہ بیس اپنے دوست جماعت وقت لگائے بلا دیں بجے بھی بلائیں اور کھانے کا اہتمام فرمائیں اور وہاں آپ مجھے فرمائیں کہ مولانا صاحب کھانا بھی ہے اور تھوڑی دیر میں بات بھی کر دیں تو میں پوچھ لوں گا بھی کتنا وقت ہے آپ نے کہا جی ایک گھنٹہ تو میں کہوں گا بھی پندرہ منٹ میں بات کر دیتا ہوں اور پینتالیس منٹ آپ لوگ مسئلے پوچھ لو تو آپ بھی مسئلے پوچھو بیٹھا وہ بھی پوچھے گا اس کے بعد خود بھی شروع ہو جائے گی تو یہ نہیں سمجھے گا میرے لیے آئے ہیں نہ سمجھے گا مناظرہ ہو رہا ہے اور بات ہماری پوری ہو جائے گی تم نے کہا جی بہت اچھا میں چلا گیا بات شروع کر دی پندرہ منٹ گفتگو کی تو میں نے کہا بھی آپ کے مسئلے پوچھ لو کبھی تو باہر آنا ہوتا ہے تو آپ سوشل بیڈیو پر میرے مل جائیں گے یہ سوال جواب آپ کی کسی طریقے ہوگی ایک نے مسئلہ دوسرے نے تیسرے نے چوتھے نے چار پانچ نے مسئلہ پوچھا اب اس لڑکے کی باری آ گئی جس سے ہم بات کرنا چاہتے تھے اس نے کہا کہ جی میرا مسئلہ تو کوئی نہیں بس میرا ایک اسکال ہے میں نے کہا بیٹا اسٹار اور مسئلہ کی چیز ہوتا ہے نام الگ لگا بات تو ایک ہی ہے نا چلو تم بات پوچھ لو جو پوچھ نہیں میں نے کہتے ہیں میں نے کیونکہ وقت لگایا فضائل اعمال تو ہماری تعلیم ہوتی ہے پڑھتا تھا لیکن اس میں کچھ واقعات قرآن کے خلاف ہیں تو ہمیں الجھن ہے کہ غلط قصے جو قرآن کے خلاف ہیں وہ فضائل اعمال میں کیوں ہیں میں نے کہا بھی آپ باہر رہتے ہیں میں پاکستان رہتا ہوں مجھے آپ ایسے کسی کی نشاندہی فرما دیں میں رائے بن جاؤں گا اور بزرگوں سے کیا جو کبھی قصے نکال دو قرآن کے خلاف کی ہم نے بات سمجھانی تھی نا مناظرہ تو نہیں کرنا تھا مجھے وہ کہنے لگا مال میں ہے مالک بن سنام رضی اللہ صحابی ہے رسول اللہ اللہ وسلم نے اجامہ پتلے لگوائے اس میں خون مبارک کا میں پیالے میں ڈالا اور پھر اس کو کسی جگہ پر کسی جگہ پر آپ اس کو مجھے سینکڑا تو کہتے ہیں شرماتی ہے تو پیغمبر کے ہم مبارک پورن ایسا کیسے استعمال کریں پر اس کو لے دو اور کسی مناسب جگہ پر اس کو رکھ دو وہ شادی واپس آئے تو پوچھا اس کو کہاں رکھا ہم نے کہا جی اللہ کے نبی میں نے اس کو پی لیا ہے تو رسول اللہ علیہ وسلم نے خوشی کے اظہار فرمایا اور یہ نہیں فرمایا کہ تم نے کیوں کیا ہے کہتے جس پر چال یہ ہے قرآن کریم میں ہے سر کم سو دمو سر کم المیتا تو دم کہتے ہیں خون کو اللہ فرماتے ہیں خون حرام ہے خون نپاک ہے تو جب نپاک خون ہے اس نے کیسے پی لیا یہ قصہ قرآن کے خلاف ہے میں نے کہا بھی خون جو اس نے پیا تھا وہ امتی کا نہیں تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا تو نبی کا خون امتی کے خون میں فرق ہوتا ہے اس حرکت کی بات کون سی ہے مجھے کہتا ہے خون خون ہوتا ہے خاں نبی کا ہو خا امتی کا ہوتا ہے جب قرآن نے فرق نہیں کیا تو آپ لوگ کون ہوتے ہیں فرق کرنے والے میں نے کہا ہماری کیا مجال ہے فرق کریں اگر آپ اجازت ہے تو ایک مسئلہ میں بھی چھوٹا سا پوچھ لوں تو نہیں میں کون سا عالم ہوں میں نے بھی نہیں ہی. ہی تو میری تمہاری لڑائی چل رہی ہے میں ویسے کہ ایسا مسئلہ جو آپ کو بھی آتا ہے کہہ ہیں جی کون سا میں نے کہا آپ یہاں شارجہ میں رہتے ہیں یہاں سمندر بھی ہے مچھلی بھی ہوتی ہے آپ مچھلی کھاتے ہو کھا جی بڑے شوق سے میں نے کہا مچھلی کو سبھا کر کے کھاتے ہو یا مری ہوئی مچھلی کھاتے ہو ذبا تو نہیں کرتے میں نے کہا جب آپ زبا نہیں کرتے مچھلی مر جاتی ہے وہ تو مردار ہو گئی قرآن کہتے مردار حرام ہے تمہارے بقول ناپا ہے نہیں کھانا چاہیے تو جب مردار ہے تو آپ نے کیسے کھائی تاریخ وہ تو مچھلی ہے میں نے کہا بھی مچھلی ہو یا بکرا ہو مردار تو مرداری ہوتا ہے دونوں میں کیا فرق ہے تو کہنے لگا قرآن کریم جس تغمبر پہ نازل ہوا ہے اس نبی نے ہمیں سمجھایا ہے کہ بکرا مردار ہو تو کھانا جائز نہیں ہے اور مچھلی مردار ہو تو جائز ہے یہ حرمت میں شامل نہیں میں نے کہا اسی نبی نے سمجھایا ہے حمتی کا خون ہو تو پینا جائز نہیں ہے نبی کا خون ہو تو پینا جائز ہے اسی نبی نے سمجھایا ہے نا وہ نبی مہتا میں فرق کرے تو جائز ہے وہ نبی ادم میں فرق کرے تو پھر کیا جائزہ نہیں ہے یہ فرق آپ مجھے سمجھا دو خاص مجھے بات سمجھ آئے کہنے کا بہت اچھی بات ہے کوئی اور مسئلہ تو پوچھ لو میں چاہتا تھا آگے بات نہ چلے سارے مسئلے یہی پوچھے ہمارا گھنٹہ یہی پر لگ جائے جس کے لیے ہم آئے ہیں میں نے کہا اور مسئلہ ہے پوچھو چاہیے ہمارا تنظیم والے ساتھی ہے نہیں نہیں باتیں گھرتے نہیں نہیں باتیں میں نے کہا کہ مجھے بتاؤ نہیں باتیں تاکہ میں کسی بیان میں میں بھی کلاس لوں بلکہ ہم نے کیا نہیں باتیں گھر شروع کر دی ہے پورے جانے یہ کہتے ہیں اگر کسی آدمی کا حادثہ کمزور ہو تو فرض نماز کے بعد یہاں رکھ کے سر پہ آج گیارہ مرتبہ یا کبھی کبھیوں کو صحافہ ٹھیک ہو جاتا ہے یہ کون سی حدیث میں ہے میں نے کہا اگر آپ کا حافظہ کمزور ہو اور آپ کسی حکیم کے پاس جاؤ اور کوئی جی میرا حافظہ کمزور ہے اور وہ حکیم آپ سے کہتا ہے کہ یہ خمیرہ گاؤں زبان کھا اس سے حافظہ تیز ہو جائے گا آپ لے لوگے گے شادی لوں گا میں نے کہا پہلے آپ کو پوچھنا چاہیے نا یہ کون سی حدیث میں ہے کہ خمیرہ گاؤں زبان سے حافظہ ٹھیک ہوتا ہے مجھے کہنے لگا مولانا صاحب دیکھیں وہ تو خمیرہ ہے وہ تو علاج ہے اور یہ تو یاد کبھی اللہ کا نام ہے میں نے کہا دیکھو کسی تبلیغ والے نے کہا کہ سر پہ ہاتھ رکھ کے یا کبھی گیارہ بار پڑھو تو جنت میں درخت لگتا ہے جنت میں محال بنتا ہے اللہ بھی حور دیتے ہیں کوئی فضیلت سنائی ہے مجھے کہتا نہیں تو میں نے کہا حدیث سب مانگتے جب وہ اس پر فضیلت سناتے فضیلت نہیں سنا رہے وہ حادثے کا علاج بتا رہے ہیں تو جس طرح حادثے کا علاج کسی خمیرے سے کریں وہاں حدیث نہیں چاہیے کسی لفظ سے کریں وہاں بھی حدیث نہیں چاہیے علاج کے حدیثیں ہوتی فضائل کے لیے حدیثیں ہوتی ہیں کوئی فضیلت سنائیے تو میں کہ جی کہا اور بات بتاؤ. چلو ایک دلیل دوسری کہنے لگے یعنی ایک اور دلیل بھی ہے میں سدھر آپ سمیٹتا ہوں پرانی کریم میں ہے اللہ نے فرما توجہ نہ اے پیغمبر ہم نے آپ, کو مبین دی ہے کیوں؟ تاکہ آپ کا گناہ معاف کر دیں پہلے والا بھی اور بعد والا بھی اگلا بھی اور پچھلا بھی قرآن صاف کہہ رہا ہے ہم نے ختھا دی ہے تاکہ نبی کا گناہ معاف کرے گناہ ہوا تو تبھی معاف کریں گے نا جب ہوا ہی نہیں تو ماف کون سے کرنا ہے کہ اگر آپ کی بات مان لی جائے یہ عذاب کا مانا گنا ہے فتح ہم نے دی تاکہ گناہ معاف کر دے مجھے آپ ذرا دونوں عرضوں کا چور بتا دیں انتحال ہم نے آپ کو فتح دی ہے کیوں؟ کیوں؟ تاکہ؟ تم نے جو ترجمہ کیا تاکہ گناہ معاف کر دیں میں نے تو جوڑ مجھے سمجھاؤ یہ بات تو سمجھ آتی ہے ہم نے تمہیں نماز کی توفیق دی ہے تاکہ تمہارا گناہ معاف کر دیں ہم نے روزے کی توفیق دی ہے تاکہ تمہارا مسجد میں آنے کی توفیق دی ہے تمہارا تمہیں توبہ کی توفیق دی تاکہ تمہارا گناہ معاف کر دے تمہیں فتح دی تاکہ تمہارا گناہ معاف کر دے فتح کا گنا کی معافی سے کیا تعلق ہے اللہ پرما ہم نے تمہیں فتح دی ہے تاکہ ظلم کا بدلہ لو ہم نے فتح دی ہے تاکہ خلافت کا نظام قائم کرو ہم نے خطا دی ہے تاکہ حدود اللہ جاری کرو ہم نے خطا دی ہے اسلام کو غالب کر دو ہم نے خطا دی ہے مظلومین کو انتقام دلوا دو یہ بات تو سمجھ آ رہی ہے ہم نے خطا دی ہے تمہارا گناہ معاف کر دیں ان کا چور آپس میں کیا ہے مجھے پھر سمجھاؤ تاکہ پتہ چلے سب کمانا گناہ ہے تاکہ پھر میں نے کہا قرآن پڑھو بھی اور قرآن سمجھو بھی جو بند والے قرآن کو پڑھتے بھی ہیں اور الحمد قرآن کو سمجھتے بھی ہیں تاجی کیا مطلب میں نے کہا اچھی طرح بات کا مینا یہ تین لفظ ہے نمبر ایک ماں کا کا اگلا پچھلا دو لیا تین لفظ سمجھو عربی زبان میں گناہ کو بھی کہتے ہیں عربی زبان میں جانور کی دم کو بھی ضم کہتے ہیں عربی زبان میں الزام کو بھی ضم کہتے ہیں الزام سامنے لگتا الزام بعد میں لگتا ہے میں آپ کے پاس بیٹھا اگر آپ میں سے مجھ سے کسی اختلاف ہوا بھی نا آپ نے کچھ نہیں کہنا جب میں چلا جاؤں گا نا تو صبح تب ترے ہوں گے ابھی نہیں ہوں گے انشاءاللہ کیونکہ اب تو میں بیٹھا ہوں نا الزام بعد میں لگتے ہیں الزام سامنے نہیں لگتے تو دم ہوتی ہے الزام بھی بعد میں ہے تو زمبن, دم کو بھی کہتے ہیں الزام کو بھی کہتے ہیں نمبر دو غفران کا معنی معاف کر دینا بھی ہے اور غفران کا معنی ڈھانپ لینا بھی ہے غفران کا مانا ڈھانپ لینا, لینا. ماتدم ماتا آخر ماتم کا مانا پہلی زندگی مکہ والی ماں تخر کا مانا پچھلی زندگی مدینہ والی اب آیت کا مانا سبینا میرے پیغمبر یہ مکہ والے کہتے یہ صاحب جادوگر ہے مکہ والے کہتے یہ شاعر ہے مکہ والے کہتے مجنون ہے مدینہ والے کہتے لیڈرشپ کہت کو شوق ہے کوئی الزام مکے بالو نے لگایا کوئی الزام مدینہ بالو نے لگایا انہیں پھنسا نہ لگا خدم ہم نے آپ کو فتح کو بین دے کے ان سب کو آپ کا غلام بنا دیا ہے آپ کے حلقہ صحابیت میں شامل کر دیا ہے جو پہلے الزام لگاتے تھے اب آپ کی مدے کریں گے ماتم مات افر مکہ اور مدینہ کے سارے الزام ہم نے فتح کے لیے بتا کے رکھے جو پہلے الزام لگاتے تھے نا اب تعریف کرتے ہیں اب گن جاتے ہیں اب مدے کرتے ہیں اب جان لا فہر سمجھتے ہیں وہ سارے الزامات جو ہم نے فتح لیے صاف کر دیے میں نے ہم معنی گناہ کیسے ہے بھائی اب قرآن تمہیں سمجھنا ہے اعتراض ہمارے عقیدے پر کرتے ہو بے حمد اللہ تعالیٰ ہمارا کوئی عقیدہ قرآن کے خلاف نہیں ہے ہمارا ہر عقیدہ جو ہمارے اکابل آل و سنت والجماعت جماعت اناف جو نے لکھا ہے وہ قرآن کے بھی مطابق ہے اور حدیث مبارک کے بھی مطابق اللہ ہم سب کو اپنے عقائد کو سمجھنے کی اور سمجھانے کی تو پی فرمائے میں یہ بات بات, بات, بات مجھے تو ضرورت نہیں پنکھا نہیں مجھے نہیں تو گرم ہوگا تو بیان صحیح ہوگا نا پنکھے سے تو ٹھنڈا ہو جاؤں گا میں ویسے ارد کر لوں میری عادت ہے میں بیان کے درمیان نہ پنکھا استعمال کرتا ہوں نہ پانی استعمال کرتا ہوں بالکل میں تو بعد جلسی میں جاتا ہوں وہ لوگ سامین کو گرمی بٹھاتے ہیں میرا پکھا چلاتے ہیں میں کہتا کہ اس کو بند کرو تاکہ ان کو سمجھ آئے کہ گرمی دونوں کو لگ رہی ہے بند ہو گئے تھے مولا صاحب تو مزے پنکھے میں ایک تو کیا پتا میں کتنی گرمی لگ رہی ہے میں نے بولو ابھی بند پڑا اب تو سمجھ آ رہے مجھے گرمی لگ رہی ہے اس میں پھر تبدیلی بڑی سیکھ رہتی خیر میں آئی کر رہا تھا ہمیں آخر میں بات کہہ کر ایک بات کیا اجازت چاہوں گا میں باہر کہتا ہوں یقیدہ دیوبند کا ہے گن کا ہے بولو گیم کا ہے ہمارے بعض لوگوں کو بیماری لگ گئی ہے بلا بجا ریورس گیر لگاتے ہیں چھپ کر گرتے ہیں بھائی بتاؤ دیوبند کیا ہے ریورس گیر کیوں لگاتے ہیں ریورس گیر مجھے ساتھ کہنے لگا کہ دیکھو بھی ہمارے رات کہتے ہیں امت بنو دیوبند نہ بنو امت بن کے نہیں میں نے کہا بھی تبلیغ جماعت کا اجتماع امت کا ہے دیوبند کا ہے تاکہ یہ امت کا ہے میں نے کہا اسٹیٹ پہ دو چار دوسری بٹھا لو چاہے طرح ایک امت کا جوڑ ہے کوئی اسٹیج پہ سارے اپنے بیٹھے ہیں بیان اپنے کر رہے ہیں دعا اپنے کر رہے ہیں اور پھر بعد میں کہا امت بنو دیوبند امت پہ بٹھا لو نا سب کو اسٹیج کے اوپر تاکہ مجھے سمجھ آئے کہ نہیں یہ امت کا اجتماع ہو رہا ہے دیوبل نہیں ہو رہا اللہ نے آپ کو اعزاز دیا ہے اس اعزاز کو چوز ختم کرتے ہو کا کرم ہے دالم جو بن کے اٹھنے والوں نے پوری دنیا میں دین کا کام کیا پوری دنیا میں دین کا کام کیا ہے اپنے فخر والی چیزوں کو چھپاتے جو ہو اس کو کبھی چھبایا نہ کرو اس لیے میں کرتا ہوں کہ ہم عموماً اس شعب پہ گزارا کر لیتے ہیں خلائی صاحب بہت بڑے آدمی تھے مدنی بڑے آدمی تھے حج مولیات بڑے آدمی تھے ہم ان کی اولاد ہیں میں ہوں تم ایک قدم آگے بڑھ کر کہو لتا میں کانا بھی الفتح میں پہلوان وہ نہیں ہے کہ میرا باپ پہلوان تھا پہلوان وہ کہتے میں پہلوان ہوں مجھ سے پنجا تم جو بند کی کیوں لات کیوں بھی ہو کیوں بھی پیچھے ہو جو بند والے فساد والے نہیں ہیں جو بند والے چوڑ والے نہیں ہے خدا کے قتم یہ جوڑ والے یہ ملک میں دھماکے والے نہیں ہیں یہ ملک میں امن والے ہیں دھماکہ کوئی کرتا ہے فساد کوئی ہے قتل وفارت کوئی اور کرتا ہے ہم بدنام ہوتے ہیں پھر وقت گیئر لگاتے ہیں تو بھی ہم جو بند والے ہیں ہم اس ملک میں اسلام کی حفاظت بھی کریں گے اور ملک کی حفاظت بھی کریں گے اسلام میں فساد آئے تب بھی دفاع کریں گے کوئی ملک میں فساد بچائے تب بھی دفاع کریں گے اسلام بھی ہمارا ہے ملک بھی ہمارا ہے یہ دونوں رہے ہیں کہ نہیں پھر اسلام کا بتا دی وہ بھی جو بندی نہیں ہے اور ملک کا بتا دی وہ بھی جو بندی نہیں ہے ہم اسلام کی حفاظت بھی کریں گے اور ملک کی بھی کریں گے میں نے ایک عقیدے پر مختصر کی روشنی ڈالی ہے عقیدہ ذہن میں رکھ لو ہمارا نظریہ امبیال انبیاء امبیال سلام بس یہ عقیدہ ذہن میں رکھ لو پھر کبھی آپ اگلے عقیدے پر بات کر لیں گے ایک عقیدہ کی آپ کے ذہن میں بنتا جائے نا پھر ان شاء اللہ بن جائے گی میں مولانا سے نماز سے پہلے یہ پہلے عقیدہ ہے پھر عمل ہے اور محسوس مانا ہمارے یہاں پوری دنیا میں اعمال کی طریقے چلتی ہیں عقائد کے طریقے نہیں چلتی اور تاجب کی بات یہ ہے میں جس مسئلے میں جاتا ہوں جہاں بھی بطور خاص کراچی میں بطور خاص کراچی میں میں جہاں بھی پوچھو نا کون سا بیان کروں کہتے ہیں سلائی یعنی بیان کی دو قسمیں کی سلائی جس مسجد میں جاؤں نا کیا کہ مولانا صاحب یا اصلاحی بیان کریں اصلاحی زمانہ کیا ہوتا ہے عقیدہ بیان نہ کریں امال کی بات کریں بھائی جس طرح امال کی طرح ضروری ہے اللہ کی کسم اس سے زیادہ عقائد کی صلاح ضروری ہے عقیدہ ٹھیک ہوگا تو عمل ٹھیک ہوگا عقیدہ ٹھیک نہیں تو عمل ویسے ٹھیک ہوگا اس لیے عقائد کے بیان کو بھی اصلاحی بیان شمار پر مالیہ کریں یہ مہاراج کا بیان اصلاحی ہے اس لیے کہ ہم نے عقیدے کی کی ہے اللہ ہم سب کے عقائد کو و کے مطابق بنائے وآخر الحمد للہ رب العالمی الحمد للہ رب العالمی صلاحت السلام اللہ رسول ہی صحابی سجمائی ہماری حسنات کو فرما سیاد کو معرما خطاؤں سے کو فرما گناہوں کو ماں فرما گناہوں سے ساد گزری ادا فرما میں عمل صالے متخبل کر اس کے واسطے سید فرما خاتم فرما اللہ قبر کے سے محفوظ فرما قیامت دن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شکار مفتی فرما بغیر نصاف کی جنت میں داخلہ عطا فرما جو بیمار ہیں ہم اس نے عطا فرما جو مقروض ہیں ہم کے قرض کے دائگی کے اسباب پیدا فرما جو دعائیں گی اپنے کرم سے پوری فرما اے اللہ ہمارے جو حضرات تشریف لائے وہ ہماری بہنیں تشیور لائیں سب کا انا قبول فرما اے مولا کریم جس کے دن میں بھی جائز خواہش ہو خیر ہو تو بنا اپنے کرم سے پورا فرما لیں اجمائن مراحمت ہی گیا ارحم ہزار بیس